والسلام اما بعد من الرحمن والسلام يا رسول يا حبیب الله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 میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اسوار قادری رضوی دامت برکات مرا اپنے رسالے پور اسرار بھکاری کے آغاز میں فردوس الاخبار کی جلد پانچ کے صفا تین سو کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے اے لوگوں بے شک بروزے قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت دودھ شریف پڑے ہوں گے حبیب صلی اللہ عبارک وسلم بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حدیث پاک کا نیت المؤمن خیر عام علی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں کہ ثواب کے حصول کی نیت سے رضائے الٰہی کے لیے اول تاخر سلسلے میں شامل رہوں گا آئندہ ذکر تالحین تنسل الرحمہ کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس نیت سے اچھوں کا نیکوں کا تذکرہ کرنے سننے کی سعادت حاصل کروں گا جب جب سلو علی الحبیب کہا جائے تو درودے پاک پڑھوں گا صوب اللہ کہا جائے تو استخر اللہ کہوں گا حت الامکان بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھے اس سے ان شاء اللہ تعالی توجہ بھی بڑھے گی اور آپ اس میں زیادہ لذت محسوس کریں گے مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا اپنے لیے میں نیت کر رہا ہوں کہ ان شاء اللہ اہلۂ کلمت الحق کی نیت سے نیکی کی دعوت پیش کروں گا حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے پکی تدبیر و نصیحت کے ساتھ سمجھانے والا وہ جو حکم ہے اس پر عمل کی نیت سے ان اللہ تعالی نیکی کی دعوت پیش کروں گا سلو البیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظر ہم اپنے سلسلے میں مختلف خوش نصیب افراد جو اسلام میں داخل ہوئے ان کا تذکرہ یہاں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ سلسلوں میں ہم نے بہت سارے صحابہ کرام عالم رضوان کے قبول اسلام کا تذکرہ یہاں سننے کی کرنے کی سعادت حاصل کی اس سلسلے میں اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی وہ خوش نصیب خاتون حضرت سیدہ خادیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہوا بلکہ اسلام قبول کرنے میں ان کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں پندرہ سالہ جو زوجیت کا عرصہ گزرا تھا وہ اخلاق و کردار تھے جو ان کے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں واقعات میں شامل ہوئے اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت سیدنا جویریہ اور حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غیر مسلم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زودیت میں آنے سے پہلے اور چونکہ خیبر کی طرف جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اور خیبر پتہ ہو گیا تو وہاں جو یہودیوں کا سردار تھا ہائی ابن اختب اس کی یہ بیٹی تھی اور کنانہ بن اب الحقیق یہ یہودیوں کا حکمران تھا اس کی یہ زوجہ تھی سردار کی بیٹی اور وہاں کا جو حکمران ہے اس کی زوجہ ہے خیبر پتہ ہو گیا تو وہ سارا سباب مال اور سب کچھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب مسلمانوں کو عطا کر دیا ان میں یہ بطور لونڈی آئیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے کو ان کی اجازت دی لیکن پھر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر اور بنو قریضہ کی مخدوما اور ان کی سردار سفیہ اس کے خاندان اور اس کے جو ہے وہ نصب کی شرافت اور عزت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ انہیں اپنے لیے قبول فرما لیں تو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا سنیے فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور اپنے باقی ماندہ رشتہ داروں کے پاس چلی جائیں یا اسلام قبول کر لیں اسلام قبول کر لیں یا آزاد کر دیا جائے واپس جانا ہے اگر اسلام قبول کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں اپنی زوزیت کا اعزاز ادا فرما دیں گے اختیار دیا جا رہا ہے دیر نو پریشر کوئی ان پر سختی نہیں زبردستی نہیں اختیار دیا کہ اگر واپس جانا ہے تو آپ کو آزاد کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنی زودیہ تطاف فرما تو عزرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہا ان کا جواب تھا اختار اللہ رسول کہتی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر دی ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں اپنے قبیلے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس مجھے نہیں جانا مجھے آپ نے قدموں میں قبول فرما لے یہی آرزو جو ہو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور آزاد خاتون کی حیثیت سے انہیں اپنی زوجیت کا شرب بخشا ان کا پہلا نام زینب تھا لیکن پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ان کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی اپنے قبول اسلام کے واقعات میں ذکر کرتی ہیں کہ آپ فرماتی کہ میں ایک روز اپنے خاون کنانا بن ابل الحقیق کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے ان کو اپنا ایک خواب سنایا کہ آسمان کا ایک چاند میری گود میں آ گرا خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا ایک چاند میری گود میں گرا تو جو ان کا پہلا شوہر تھا کنانا وہ غصے میں آگیا اور بے قابو ہو کر کہنے لگا ما حاضا اللہ الا کی تمنین نامی الحجاز محمدہ کہ تیری یہ تمنا ہے کہ تُو حجاز کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکہ بنے تو خواب اس نے سنایا دونوں میاں بیوی بی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں لیکن وہ خواب سن کر اس نے کہا کہ تُو یہ چاہتی ہے تیری یہ تمنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حجاز کے بادشاہ ہیں ان کی ملکہ بنے ان کی زوجیت میں جائے اس نے غصے سے ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اس سے ان کی ایک آنکھ مبارک جو وہ سبز ہو گئی تھی جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر کرم بلائے کرم فرمایا ان کو آزاد فرما کے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا کیا تو اس کی جب وہ حکمت میں علامہ زرکانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ اپنی قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھی اس لیے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کی یہی صورت تھی کہ شہنشاہے کونین صلی اللہ تعالی علی وسلم انہیں اپنی زودیت کی عزت سے سرفراز فرمائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب غور کریں کہ پیارے آکش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا حلم عطا کیا ہے کتنے آپ ابو درگزر والے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک آپ کے خلاف اسلام کے خلاف سازشیں تیار کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے میرے آکش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اتنا کرم فرما رہے اس قدر ان پر جو ہے وہ ان آیات کی بارش فرما رہے کہ نہ صرف ان قیدیوں میں سے بادشاہ کے وہ جو قبیلے کا جو حکمران ہے اس کی بیوی کو اور عئی اقتب جو سردار ہے وہاں کا اس کی بیٹی کو اگر کوئی اور پاتے اس پر قبضہ پاتا تو اس کا انجام کیا کرتا عبرت کا نشان بناتا بدلے لیتا لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے اکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جود و کرم کی کیا بات یہ سخت دشمنوں پر ایسا کرم فرمائے اور ان کو اختیار بھی دیا جا رہا ہے چاہو تو آزاد کر کے بھیج دیے بھی واپس اور چاہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شرف عطا کر دے کیوں یہ حضرت ہارون علیہ السلاۃ وسلام کی نسل میں سے تھی حضرت بارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق علم علم اصو درگزر ہے کہ اسلام کے سخت دشمن بھی اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے بلکہ اسلام کے مبلک بنتے چلے گئے اسی طرح حضرت سیدنا جبیری رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے آئیے حضرت جویری ربی اللہ इस्लाम के کے قبول اسلام کے واقعہ کو بھی سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں سلو الحدیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت زویری ربی اللہ تعالی انہ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہیں غزوہ مریسی میں جو غیر مسلم مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی تھیں جب قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں حضرت ثابت بن قیس نے ان سے مخاطب کر لی یعنی لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا حضرت جبیری رضی اللہ تعالی نا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں اپنے قبیلے کے سردار آزم حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور غزوہ مریسی جو مدینے کے شراب میں کئی غیر مسلموں کے ساتھ جنگیں ہوئی تھیں غزوات ہوئے تھے اس میں پتہ ہونے کے بعد جو سامان والے غنیمت اور یہ لونڈی غلام جو آئے تھے ان میں یہ آئی لیکن وہاں پر مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد مسلمانوں کے اخلاق ان کے کردار بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ علم اپر گزر ان کے اخلاق ان چیزوں کو دیکھ کر اس قدر یہ متاثر ہوئی اور دل نے یہی کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ <سلام> <سلام> محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ حج کی دعوت دے رہے ہیں یہ وہی دین ہے جس دین کی نشاندہی ہمیں پچھلی کتابوں میں کر دی گئی تھی یہ اسی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس کا پچھلی کتابوں میں ذکر ہے یہ وہ نبی ہے جن کا پچھلی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میں ان کے اسی حسن اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں آکا میں اسلام قبول کر چکی اب مجھے مجھے مقاطبہ بنا دیا گیا ہے یعنی مجھے لکھ کر ثابت بن قیس نے دے دیا کہ اتنی رقم دے دو تمہیں آزاد کر دوں گا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے میں تو قیدی ہوں میں اتنی رقم کہاں سے ادا کر دوں میرا خاندان گرفتار ہو گیا ہمارے مال و اسباب جو ہیں وہ مال غنیمت بن چکے میں اس وقت بالکل مفلتی اور بےکسی کے عالم میں ہوں مجھے کچھ قرض عطا کر دے میری امداد فرما دے ان کی سہالت پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت کونین ہیں ان کو ان کی حالت زار پر ان کی فریاد سن کر رحم آ گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کر دوں تو کیا تم منظور کرو گے یہ بھیک مانگنے آئی ہیں یا کرز مانگ رہی ہیں یا بھیک مانگ رہی ہیں پرم میں اس سے بہتر سلوک نہ تمہارے ساتھ کر دوں انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ اس سے بہتر کیا سلوک فرمائیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم جو ایسے کریم ایسے کریم آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتوں کا بلا ہو فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں پھر تمہیں آزاد کر کے تمہیں اپنی سوزیت کا طرف پتا فرما دوں میرے کریم سے گر کچرا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر کچرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں سردے بہا دیے ہیں ایسا کریم ایسا صحیح اور کون ہے ایسا کریم ایسا صحیح اور کون ہے آیا تو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا وہ بھیک مانگنے آئی اور میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تمام مومن کی ماں بننے کا شرف پتا فرما رہے اللہ اکبر کبھی بس تمہاری رقم بھی میں ادا کر دوں تمہارا بدل کتابت بھی عطا کر دو تمہیں آزاد بھی کر دو اور تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی عطا کر دیا جائے جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تمہیں صرف اس لیے فرمایا اس لیے کہ تم چونکہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہو کہ تم کسی کی جو ہے وہ لانڈی بنو اس طرح تم جو ہے وہ زندگی گزارو تمہارا خاندانی وکار اور اعزاز برقرار رہ جائے اس لیے تمہیں یہ آفر دی جا رہی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر زندگی میں خوشی کا لمحہ اور کوئی نہیں ہے انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ اس اعزاز کو آپ نے خوشی خوشی منظور کر لیا چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بدلے کتابت کی ساری رقم ادا کر کے ان کو آزاد کیا اور پھر اپنی ازواج مطالعات میں شامل فرما لیا اور یہ اس طرح ام المین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئی اور مزید سنیے پیارے میٹھے سائنس حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اس قدر با برکت تھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی برکت سے نہ صرف ان کو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ ہی مزید کیا برکت حاصل ہوئی کہ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی نا سے نکاح فرما لیا ہے تو تمام مجاہدین یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے نکاح فرما لیا اب اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی اور غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے بلکہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا اس سب سے مبارک نکاح حضرت جویریہ کا کہا جاتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام بنی مصطلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی ان کا پورا خاندان جو تھا جو غلامی میں آ تھا ان کے قبول اسلام اور نکاح کی برکت سے پورے خاندان کو آزادی نصیب ہو گئی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ان کو یہ جو اعزاز عطا کیا اس کی علامت ان کو بھی خواب میں یوں دکھائی گئی تھی علامہ زرکانی نے یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت کا قبیلے میں تشریف لانے سے تین رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ طیبہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا یہ مدینے سے باہر کی طرف سے نا بستیاں ہٹ کر تھی اب یہ فرماتی کہ میں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے قبیلے کی طرف تشریف لائے تھے اس سے تین راتیں پہلے ابھی آئے نہیں خواب میں آپ کہتی میں نے دیکھا کہ مدینہ المبرا کی طرف سے ایک چاند چلتے چلتے آیا اور میری گود میں گر پڑا میں نے اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا حیران تو تھی یہ خواب میں نے کیسا دیکھا لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو مدینے سے چاند مجھے رسیب ہوا تھا اور یہ ان کا نام برا تھا نیکوکار اس میں چونکہ بزرگ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام محبت کے ساتھ تبدیل فرما کے جویریہ یعنی چھوٹی لڑکی رکھ دیا اور یہ وہ خاتون تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے اسلام کی دشمنی اسلام کے بارے میں سخت نفرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض و وناس لیکن جب اسلام کو قریب سے دیکھا اسلام کی حقیقت کو دیکھا اسلام کے دستروست جو ہے وہ تشخص کو دیکھا اسلام کو حقیقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جو غلط فہمیاں تھیں جو آپ کے ذہن میں غلط باتیں ڈالی گئی تھیں وہ سب کی سب نکل گئی اور آپ نے اس حقانیت کو تسلیم کر کے اسلام کو قبول کیا اور اس قدر عبادت گزار تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ فجر کے وقت سے آپ عبادت میں مشغول ہوتی تھی اور چار کے وقت تک ذکر و درود میں مشغول رہا کرتی اور یہ حضرت جبیری کے بھائی والد اور ان کی بہن امرا بنت سے یہ بھی تینوں ان کی جو ہے وہ کوشش کی برکت سے الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھائی اور والد کا اگلے سلسلے میں قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے جو انتہائی ایمان افروز ہے حضرت جویریہ کے والد اور بھائی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے ان اللہ تعالیٰ آپ کو سن کر بہت زیادہ لطف بھی آئے گا اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت ان اللہ تعالیٰ دل میں اور گھر کرتی چلی جائے گی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میں اب غور کریں کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر افو درگزر والے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عل جو دشمن کی بیٹی ہیں لیکن میرے کریم آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا افو درگزر تھے ان کو مقام کیا عطا کر دیا ہارسن درار جیسے خطرناک دشمن کی بیٹی لیکن پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو بھی یہ اعزاز عطا فرما دیا اور یہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا افبت در گزر ہی ہے اب کتنے ہی قبول اسلام کے واقعات میں اس پہلو کو نمایاں دیکھیں گے کہ اخلاق حسن آ یہ اسلام کا حسن ہے حسن اخلاق اسلام کا حسن ہے حضرت وحشی کا قبول اسلام وہ شخص جس کا چہرہ دیکھے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے ان کا مسلح کرنے والے ان کی آنکھیں نکالنے کان کاٹنے ناپ کاٹنے ان کے آزاد کو یوں کرنے والے والے ان کا کلیجہ نکالنے والے؟ اس شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس, کس جو ہے وہ شان کریمی سے معاف کیا ہندہ زوجہ بھی سوجافان جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کروایا اور ان کا کلیجہ نکال کے چوانے کی کوشش کی تھی ایسی دشمن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے زندگی گزر گئی اسلام کی دشمنی میں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمال درگزری سے ان کو بھی معاف فرما دیا حضرت بی بی زینب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ان پر نیزے کا حملہ کرنے والے جس کے سبب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ضائع ہو گیا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دشمن اسلام بھی آیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا تائیس کی وادی میں پتھر برسانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں فرما رہے یہ نہیں ان کی آنے والی نسل اسلام ضرور قبول کریں گی پھر اور پھر اسلام میں یہ لوگ آئے اسلام قبول کیا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احبت اور گزر ہے آپ کا حسن اخلاق ہے اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے اسلام رواداری کا حسن اخلاق کا درس دیتا ہے پیارے اکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اس قدر اہمیت بیان کی ہے کہ اس اخلاق کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم میں جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اتنا کل بتا کیا اسے کہ حسن اخلاق یہ اسلام کا حسن ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کا سقاضہ ہے اور یہ اسلام کے پھیلنے اور اسلام کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں مس کنسپشن کا شکار ہیں جن کو غلط فیڈ کیا گیا کہ مسلمان معذلہ جو ہے وہ متشدد ہوتے ہیں یا مسلمان جو ہے وہ ٹیرورسٹ ہوتے ہیں یا مسلمان جو ہے وہ خطرناک انداز ہے ان کا یا جبر کرتے یا یوں کرتے, یوں کرتے یہ غلط فیڈنگ ہے اسلام نے جو ہے وہ اس طرح کی مطلب حرکتوں سے منع کیا ہے کہ جو کسی کی دلا کا باعث بنے اسلام تو محبت سکھاتا ہے امن سکھاتا ہے پیار سکھاتا ہے صلی اللہ تعالی وسلم محبت پیار اس نے اخلاق کے ساتھ لوگوں کس قدر جو ہے وہ شفقتیں عطا کر, کر کے اسلام میں داخل فرما رہے اور جو اسلام کا حقیقی رنگ دیکھتا ہے اسلام کا حقیقی تشخص دیکھتا ہے وہ اسلام کی طرف کنورٹ ضرور ہوتا ہے اس کے آج بھی مشاہدے ہیں آئیے اس کی ایک بالکل سچی جو ہے وہ مدنی بہار اور مدنی بہاریں ہوتی سچی الحمد للہ ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار بالکل سچا واقعہ اسلام کو قریب سے دیکھنے کے بعد کیسے اثرات ہوتے ہیں جو دور ہیں جو قریب نہیں آتے جو پڑھتے نہیں دیکھتے نہیں وہ اس مس کنسپشن میں ہیں لیکن جو قریب سے اسلام کو دیکھتے ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی پکار اٹھتے ہیں کہ یہی وہ مذہب ہے جو حقیقت ہے آئیے آپ کو میں اس کی مدنی بہار نیکی کی دعوت سے پیش کرتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ یہ میرے ہاتھ میں فیضان سنت کا ایک باب نیکی کی دعوت ہے یہ میرے شخت طریقہ امیر اللہ سنت کی بہترین تصنیف ہے اس کے صفحہ ایک سو چوالیس پر بڑی پیاری مدنی بہار کہ اسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد سے ایک تین روزہ مدنی کافی ٹنڈو آدم نامی شہر میں پہنچا تیسرے دن ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر امیر قاپلا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ملاقات ہونے پر اس آدمی نے بطور غیر مسلم اپنا تعارف کروانے کے بعد اسلام کی بہت تعریف کی اور امیر قافلہ نے اسلام کی طرح مائل دیکھ کر اس پر انسادی کوشش کی جس کی برکت سے کچھ ہی دیر میں الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا غور کرتے جائیں مدنی قافلے ان کی برکت اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجیے مدنی قافلے والے اس کے گھر گئے اور ان پر اسلام پیش کیا جس کی برکت سے الحمد للہ نو افراد پر مشتمل سارا گھرانا مسلمان ہو گیا سنیے امیر قافلہ نے اس نو مسلم سے دریافت کیا کہ جب آپ پہلے ہی سے دین اسلام سے محبت کرتے تھے تو مسلمان ہونے میں اتنی دیر کیوں لگائی اس نے جواب دیا کہ جس اسلام سے میں متاثر ہوا وہ کتابوں میں تو لکھا تھا لیکن مجھے موجودہ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا تھا جب آشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے کو دیکھا تو میرا دل اس کی طرف کھینچا اور میں نے آپ حضرات کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کر دیا میں تین دن سے آپ لوگوں کے معاملات اور معمولات دیکھ رہا ہوں آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا مسکرا کر ملاقات کرنا پھر آپ لوگوں کا سفید لباس سر پر امامہ شریف کا تاج چہرے پر نور وغیرہ دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقت کی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آ گیا جس کی وجہ سے میں نے ذہن بنا لیا کہ اب ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جانا چاہیے الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ نو مسلم اسلامی بھائی ایک مسجد میں مسجد ہیں اور مسلمانوں کو نیکی اور نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ان کے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آئیے عاشقی کی مل کے تبلیغ دی کافروں کو کریں قاپلے میں چلو کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے انشاءاللہ اللہ چلے قاپلے میں چلو کپر کا سر جھکے دیکھا ڈنکا بچے ان شاء اللہ چلے قاپلے میں چلو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ یہ جل مدنی قافلوں کی برکت سے اس مدنی ہولے کی برکت سے آج بھی آج بھی جو ہے وہ اسلام کا یہ درست شخص دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں کتنے ایسے واقعات اس مدنی ہولے کو دیکھ کر امیر اہل سنت کی یہ حکمت اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اسلام کی حقانیت اس طرح لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے یہ سنت و بھرا لباس یہ سنت و بھرا مدنی حلیہ یہ سنتوں والا چہرہ یہ امام کا یہ نظریں جھکا کے چلنا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو غیر مسلم تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آج کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے بعد اس بات پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کتابوں والا جو اسلام ہے وہ حقیقت میں دعوت اسلامی میں نظر آ رہا ہے یہ مدنی چینل یہ یہ اسلام کا تشخص دنیا بھر میں پیش کر رہا ہے اسلام کا اصل تخوص و تصور پیش کر رہا ہے کہ اسلام اصل حقیقت یہ ہے اسلام کی آئیے آپ بھی دعوت اسلامی میں کہ مدنی ماحول میں شامل ہو کر سنتوں کی خدمت مصروف ہو جائے سنتیں اپنا لیں اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بے جاہد نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم